شیوں محوبی مشیدیوں مولا مجھے زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کے شاید نہیں اٹھتی ہے تیرے سن کے در سے اب جبھی ساتھی کسی کی گن کر جانے ہن سام کسی کی یاد میں بہت جاتے کرتی کی یاد دل کو دنیا کا اچھا یہ سوال کو کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے عظیم شان نے مد کو نوازا آه. عجب در دیا وہ رحمت رامت میرے دل کو عجب دردیا وہ شری رحمت میرے نہیں اٹھے سمے درتے اب جب سارے نہیں اٹھتی ہے تیرے سمے درتے اب جب سا دکھا اپنے کام دکھا تجھ کو اپنے کام پہلے ہاتھ کر رکھ دے چارے آئی تو پہلے ہاتھ کر رکھ دے کو اپنے دکھاو تج م پہلے ہاتھ کر نیشا میں کسی کی یاد میں کب تر جا میں ہری سام tilaai tune jo سلطان کا مال ہے اللہ تعالیٰ کا لا محدود راستہ ہے محبت کا کچھ سب کچھ ہو بھی ہوگی ہوتا ہے کہ سلطان جہاں ہو کر بھی دینا ہو نشانہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں اور اللہ کی محبت کی شراب لا محدود ہے تو سمندر کے سمندر کی کروی کیا سے رہتے ہیں ابھی اور جائیں گے dinay tu ne jo mein chid liya kharoon mi ko تری شاگ تھی آج ہے دل کا بقرے عری شاد آج ہے دل کا میرے ہر کو سے تر ہے آج تیری e uh -huh. الح اور گھر پڑا کہ اس میں فون میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے حضرت پالر ہے پوچھا کہ حضرت آپ دال کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مزہ آ رہا ہے گرتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے جب منہ کھلائیں اپنے ہاتھ سے تو اس کی لذت کیا ہو سکتا ہے بتائے کہ دیکھو اگر ان کا حکم نہ ہو ان کی مرضی نہ ہو تو میرا نہیں سکتا تک نہیں یا دینت میرے ہاتھ میں ان کی اور ان اللہ والے جو جہمت کھاتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہر ہر چیز کو اس کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں کی نظر الف کی نظر اللہ کی نظر جاتی کا اللہ کا بن جاتی ہے ان کا قدم اللہ کا قدم بن جاتا ہے اگر شی جی اللہ اعلیٰ جسم سے پاک لیکن یہ اشتہار ہے یعنی وہ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے اپنی مرضی کو منع کر دیتے اللہ کی مرضی حال جو ہے اللہ کی مرضی بن جاتا ہے مکا میں کل کی لگلتے آیا دل پر مجھے دل منو تلوار حاصل ہو گیا پھر وہ دنیا کا ہو نہیں سکتا ان کا کھینچا ہوا ساری کائنات سے متاثر نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت ذکر میں کہ حضرت بتا رہا تھا موران لومی کے اشار ہے عام طور اور آپ جیسے آپ ساتھی کو چھوڑ کر ہم دنیا کے بانی اور معمولی چراغوں کو پوجتے رہے اور ظلمت اور گبراہی کے کڑھے میں ہم گرے رہے گناہوں کے گڑے میں ہم گرے رہے شر پرستی یعنی ظلمت پرستی گناہ پرستی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ہم ملوث ہو کر اور مروز ہو کر نجاس میں ملوث ملوث رہے اور چمکادڑ بند کرتے رہے اس چمکادڑ سورج دشمنی سے کیونکہ روشنی کو ناپسند کرتا ہے چمکا دن میں نظر نہیں آتا رات کو رات کو اڑتا ہے اور اسی شر پرستی اور ظلم پرستی کی وجہ سے آبتاب دشمنی کی وجہ سے اس کو یہ سزا ہے کہ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے تہانا لگتا ہے ایسے گنا ہم پڑے ہوئے تھے آپ کا نام بھی ہم منہ سے لیتے ہیں اور گنا کی بات بھی کرتے ہیں اور ظلمت پرستی اور شب پرستی کرتے ہیں کو اختیار کرتے ہیں اور یہ زمینی جو چاندے زمینی جو شمال چراغ ہے آپ کے اہم تارے حقیقی کے ہوتے ہوئے آپ کے اہم کم نور ہوتے ہوئے ہم ان زمینی چاندوں اس کے کو پونج رہے ہیں اور ان کے موس کو چوزنے کے لیے پیچھے پیچھے مانگ رہے ہیں آپ کو چھوڑ ایسی گندگی کے پیچھے ہم بھرے ہوئے کام کام اور باپ میں کپاسی میں کنمائی جسند شمو چرا یہ آگ کے ہوتے ہوئے یہ نزیبلی اور آلی شمو چرا یہ ہسین شکلوں پہ ہم مر رہے ہیں رہنمائی جسند شمو چراغ گما تک کے یاد کا شردین رہنمائی پیش نور یا آفتاز خوش آپ کے آفتاز حقیقی کے نور کیا گئے یا آپ کی یہ صورت جو ہے یہ ادناسی ٹھیک ہے جو کس قدر چمکتا ہے سائے جہان کو روشن کرتا ہے یا آپ کی ایک ادناسی جو ہے وہ ادرت ہے جس کی وجہ سے اس قدر روشنی پرساتا ہے پھیلاتا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارے جو سدس موچا ایسے مورے آفتاب ہے خوش حساب ایسے خوش رفتار اور آفتاب کو ہم پانی حسینوں کے نیچے ان گو کے نیچے بڑے ہوئے ہیں بے گما کر کے بارش دے با بلا ہماری طرف سے سب بےحد ابھی اور سب جو ہے نالکی ہے میری طرف سے اور کوے نعمت ہے پارشد یہ بہت ہی سب نا شکریہ ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے گٹیا چیزوں کو بڑھیا چیز کو چھوڑ کر گٹیا چیز کو پوجنا نا ہے اللہ کی نحمت کی اور یہ اس قدر زبردست نعمت نحمد آپ تعلیم حقیقی کے ہوتے ہوئے تعلیم زمین جو ہے معمولی اور آرسی چیزوں کے اور گندی چیزوں کے پیچھے ہو اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں دوسرے نعمت پار دے با یا اپنی انسانی پوائنشات شہر کی پائشات کے ہم پوجا کر رہے ہیں ہر کو تار کر رہے ہیں سینوں کو جو ان کے پیچھے اپنے ایمان کو اور دین کو ضائع کر رہے ہیں بھگوان ہری بندر کی تعلیمیں جہاں تاریخ کرتا ہے بیکار کار مجھ کو کیونکہ میں یہ رہا اللہ تعالیٰ کے آفتاب حقیقی کو کا مشاہدہ کر لیا اب میں اس جہاں کا نہیں رہا کہ مجھ کو بےکار حصیحت کرتے ہیں تو کچھ کچھ دنیا کے بھی ہوتے رہ میں نے جب آفتاب حقیقی کو دیکھ لیا تو یہ شم و شراب میں جا کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا بوجھ کو بیٹھنا جس سے نہ بیوی بچوں کا ہوش رہے نہ کاروبار کا ہوش رہے یہ تو بوجھ سکھاتا ہے اللہ اللہ کی مستی اللہ کی عش کو محبت کی مستی کو سلوئی دکھاتی اور جو, جو لوگ دریا داری میں پھنسے ہوئے بیچارے وہ تو وہ ہیں بے ہوش اور ہوش میں تو وہی ہے جس نے اللہ کے کا مشاہدہ کر لیا آپ کا دوست نے دیکھ لیا دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کو دنیا میں رہ کر دیکھنا ممکن نہیں ہے یہ آپ نہیں اللہ تعالیٰ یہ نحمد نصیب بھر پائیں گے لیکن یہ تین کیا ہے بڑا ایسا رہ جاتا ہے ابت کرتا تاری ابت کرتا ہے نا سے مجھے کوتاگی نے چاہ تاریخ مجھے جگ ہوش اپنا ہی آپی نانی تاخی مجھے جگ ہوش اپنا یا باقی نی تاخیر آپ کہاں تک جانوتا کلم ہے تیرا ورنہ ہے کسی لائب ننی है کرم ہے تیرا مرنا ہے کسی لائے ننیتا کہاں انی سکھ جامو لوگ کہاں کہانی سکھ جامو سا سن لوگ نا ہے تیرا ورنہ ہے کہ تیلا یاد میں ہے مگر کل جانے ہری سات غریب جات ہے کل میں نبی مرشد محبوب ہیں سیدی حسینی عارج المانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ حاضی سے مبارکہ کی حامی تشریحات کی مجموعی کا نام خزائب الحدیث اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حدیث پاک پاس کن نلیم کی کم بھی ایا متا فدار ترجمہ جو شخص تمہارے گھر کی طرف سے تمہارے زمانے کے دنوں میں نفحات آتے ہیں ان کو تم تلاش کرو اگر تم ان کو پا گئے تو اس کے بعد تم کبھی شفیق نہیں ہوگی تشہیر میں سر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ان نلفوں کی اتری کم نہ پہاڑ پتا لگو سی بک نا فلاشہ اے لوگوں تمہارے گھر کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں نفات آتے ہیں ان کو تم تلاش کرو اگر تم کو پا گئے اس کے بعد تم کبھی بد نہیں ہوگے تمہاری شخاوت ادلی صحادت ابلی سے تبدیل ہو جائے گی یعنی تاریخی خوش نصیب ہو جائے گی نفہات کی کیا معنی ہے دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کی رحمت کی ہواؤں کے چونکے اور شہری زبان میں اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم اور بر زبان محدث عظیم گلا قالی رحت اللہ علیہ شرح نشک نہ بہار کے معنی ہے جز باز یعنی اللہ تعالیٰ کی جذب کرنے کی تجلیہ کھینچنے کی اور نہ بنانے کی تجلیہ ابو جدید لئی مئی یشا پرانے پاک کی آیت کا جلد ہے یہاں جزبات خراد ہے یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے ال اشتبا من الجی وبل کی معنی جذب کے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو جانتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ مکنا چیز کا عالف ہے جو اتنا زبردست مکنا چیز پیدا کر سکتا ہے کہ زمین کا چوبیس ہزار میل کا گولا جس کے نیچے کوئی کالم نہیں اس میں معالف ہے اسی طرح سے شمار عالم سیارات اور مجوم یعنی ستارے اور ہزاروں شمس و قبل سب پلاجوم سے گاؤں میں ملب ہیں اور اپنے راستوں میں تیر رہے ہیں اتنا زبردست مقصد پیدا کرنے والا جس کو کھینچے گا وہ کیسے بغیر کھینچے رہ سکتا ہے بندے کو جلد کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے تو نفاہ کے معنی ہے جذبات کی فقصانتی سی لہر ہے اور حجیم علومت تانزی رحمۃ اللہ عالل نے نفحات کا مند کیا ہے اب تجلیات المقربات اللہ تعالیٰ کی وہ اجلیات جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے وہ تجلیات جو بندے پر پڑ جائے تو وہ اللہ کا پیارا اور مقرب ہو جاتا ہے حجیب اللہ ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تجلیات کا زمانہ تو معلوم ہو گیا لیکن مکان کی تو معلوم ہو کہ ان تجلیات کو کہاں ڈھونڈے کدھر جائیں اس کا جواب اللہ تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمایا حضرت مضبوط حضت والا کے لیے خاص ہے اللہ نے حضرت والا کو خاص مضمون عطا فرمایا کہ ان کا مکان بخاری شریف نہیں ان کے ملنے کی جگہ مکان کے مانے ملنے کی جگہ بخاری شریف کے حدیث ہے لال اشقا کی جدید ہوں ہمارے پیارے اور خاص بندوں کی یعنی ہمارے اولیاء کی شان یہ ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے جو ان کا جلیز اور ہم نشین ہوتا ہے کبھی شکی اور بد نہیں رہ سکتا اپنے پیاروں کے سطح میں ہم ان کی شکاوٹ کو سعادت سے بدل دیتے ہیں شکی کو شعیب کر دیتے ہیں یعنی جو بد ہوتا ہے وہ شعیب ہو جاتا ہے خوش نصیب ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ عید اللہ کی صحبت اور مجالس ان تجربیات کا مکان ہے شکاوت کو دور کرنے کے لیے اور سعادت دائمی حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں یہ ہوائیں ملتی ہیں جہاں یہ تجربات نازل ہوتی ہے تجربات جلد کے زمان و مکان حضرت فرما کے ہیں جلد کے راستے کیا ہیں یہ بھی بتائے دیتا ہوں کوئی اگر چاہے کہ اگلا تعالیٰ ہم کو جلد پر تو سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مکان اور ایک زبان دو چیزیں بتائی ہیں اسی حدیث کی دوسری قدوان سے شرح ہے اے لوگوں اے میری امت والوں تمہارے زمانے کے دن اور رات میں اللہ تعالی کے جلد کی تجلیات اور ان کے قرب کی ہوائیں آتی رہتی ہیں پس ان کو تلاش کرو اور قابل نہ رہو وہ تجلی اگر تم کو مل گئی فلاں سبادہ تو تم کبھی بد وقت بدتین نہیں ہوگے ہمیشہ کے لیے وہی اللہ تک جاؤ گی نفس ویتان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اب سوال یہ ہے کہ دن اور رات میں کب آتی ہیں اگر کوئی بتا دے کہ جنہ کے دن ایک عظیم احمد آنے والی ہے تو آدمی پوچھے گا کہ کہاں کراچی حیدرآباد لاہور لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کا مقام بھی بتا دیا کہ وہ تجلی کہاں نازل ہوتی ہے فی ایام تو ایک عزیز میں وارد ہے کہ تمہارے زمانے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ ہوائیں آتی ہیں نہ کا ترجمہ عام علماء نے کیا ہے نسیم کرم کے جھونکے اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم کے جھونکے جو دنیا میں آسمان سے آتے ہیں بال بزرگوں نے ترجمہ کیا جذبات جل یعنی جلد کرنے والی تجلیہ ملا علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نسا کا ترجمہ جذبات ہے یعنی اللہ تعالی جلد کرنے والی تجلی دنیا میں بھیجتے ہیں جس کو لگ جاتی ہے وہ جلد ہو جاتا ہے پس ایک طبقے نے ترجمہ کیا نسیم کرم ملا قاری نے جد کا جذبات کیا حجیب علم رحمت اللہ علیہ نے اب تشرو کی حالی تصور میں نہ کا ترجمہ کیا اور تجلیات المقدری بلّہ تعالیٰ سے وہ وہ تجلیات جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقدر کر دیتے ہیں لیکن ایام نے تحریکوں سے آپ کو زمانہ معلوم ہوا لیکن یہ کیسے پتہ چلے یہ تجلیات کہاں ملتی ہیں مکان جی تو معلوم ہونا چاہیے کوئی کیسے کہ زمانے میں بھی ولی اللہ رہتے ہیں تو زمانہ تو معلوم ہوا لیکن یہ بھی تو پتا چلے کہ وہ کس شہر میں ہے کس ملک میں ہے بولیے خالی زمانہ معلوم ہونے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اس حدیث سے آج کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں رہتے ہوں تم ان کے پاس جاؤ ان کے پاس بھیجو عمل جو لذاؤ لال یشکار جلیسو ان کی صحبت کی برکت سے تمہاری شفاوت تمہاری بدبکتی اور بد نصیبی خوش نصیبی سے ترکیل ہو جائے گی یہی ہے لا تشقون تشقہ اس حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے شب و روز میں جس کو وہ تجلی مل گئی وہ شبی نہیں رہ سکتا اور بخاری شریف کی اس حجیز کے پاس لال یشکار ہم نے ان تجلیات کا مکان بتا دیا گیا کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے جہاں وہ تجلیات تجزیات جن کی آتی ہیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہر وقت جلد کی تجزیات حاصل کرتا ہے مولانا قاطم خال ساندری رحمت الرط پنکھا چل رہا تھا اس نے پوچھا کہ نظر اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت دوسروں کو کیسے ملے گی عمل تو ان کا اچھا ہے ان پر پل رونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسرے تو نالج بیٹھے ہیں ان کو رحمت کیسے ملے گی اور میں پنکھا جل رہا ہے یا ان سب کو کہا میں تو آپ ہی کو جل رہا ہوں پر میں کہ یہ جتنے میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگ رہی ہے یا نہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر برتتی ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہ رحمت ملتی ہے لہذا تجلیا سے مقررات تجلیا سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو برواید بخاری شریف اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھیے ان کی صحبت اختیار کیجیے اب آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ خاص بندے ہیں جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں اور کسی غز کی اس نے صحبت اٹھائی ہو شریعت اور سنت پر چل رہا ہو اور ہمارے دین کی اس کی تجدید کر رہے ہوں خالی عوام کا نہ ہو تو آخر میں میں نے بتا دیا کہ جس کے کیسے ملے گا زمانہ بھی بتا دیا اور مکان بھی بتا دیا ایک حبیب زمانہ بتایا گیا کہ پورے زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہیں گی ان ندیوں حکم کی اچانک حکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن رات میں یہ تجلیات جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی رہیں گی ان کو تلاش کرتے رہو اگر کوئی تجلی حاصل ہو گئی تو پھر کبھی شکیل نہیں ہو سکتے مگر ان کا مکان کہاں ہے یہ کہاں ملیں گے تو دوسری حدیث پاس داعش کا ریم کلی نے بتا دیا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور ان کا جلیس اور ہم نشین قریب کبھی بدبخ شکی نہیں رہ سکتا معلوم ہوا کہ شکاوت سے محفوظ رکھنے والی جلیات عجلت کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہے ہر <سؤال> شخص یہ سمجھے کہ مجھ سے برا دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری کا پردہ نہ ہوتا تو میں کسی کو مو دکھا نہیں سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی دانت میں تمام شانیں اور خوبیاں موجود ہیں جس سے بندوں کی ہر خرابی دور ہو جائے اور ان کی بگڑی بن جائے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ممتہائے تقریب کو اپنے ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر سکتے ہیں الہا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ممتہا تقریب کو اپنے کردے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر سکتے ہیں اس لیے کتنی خراب حالت ہو اللہ سے نا امید نہ ہو دعا کرتا رہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہے کیونکہ یہ صحبتیں قسمت سار ہوتی واہ واہ واہ واہ واہ اللہ کیوں کہ یہ سہمتیں قسمت سال ہوتی ہیں قسمتیں ان اللہ والوں کے سبزے میں بنتی ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایک نہ دن اللہ تعالیٰ کی نسیب کرم کے چھوکے لگ جاتے ہیں جانے سمی کی روایت ہے ان نلیوں کی ایا میں اے لوگو تمہارے اسی زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے نسی میں کرم کے چھوکے آتے ہیں اگر تم ان کو پا رہے فلا تم کبھی فلا اشکاؤ نہ مگر یہ چھونکے کہاں ملتے ہیں زمانہ تو معلوم ہو گیا کہ جھونکے کسی دنیا میں آتے ہیں لیکن ان کا مکان کہاں ہے بخاری شریف کے حجیز سے ان کا مکان معلوم ہوا کہ یہ اللہ والوں کے پاس ملتی ہیں لو لاشپالی سو یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ناحراد اور بد قسمت نہیں رہتا ایک حدیث سے تجلیات جب کا زمانہ معلوم ہوا اور دوسری حدیث سے تجلیات کا مقام معلوم ہو گیا مگر نظر اللہ پر رہے شہر دروازہ ہے صرف دروازہ ہے دینے والا کوئی اور ہے وہ اللہ تارہ ہے مگر دروازے ہی سے دیتے ہیں عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے دروازے دروازے جن سے نسبت مالدار کی نعمتیں ملتی ہیں دروازے کو چھوڑ کر کوئی جائے تو نہیں دیتے واہ یہ ہے سراط اللہ وارحی عادت اللہ یہی ہے ایک ہی راستے سے ملتا ہے اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اپنے طور پہ مظاہرہ کرے کتنی کی عبادت کرے اس کو اللہ نہیں ملے گا اللہ تعالی کا پروخاز سے وہ محروم رہے گا دروازے کو چھوڑ کر کوئی جائے تو نہیں کہتے مگر نظر دینے والے پر رکھو اور دروازے کا ادب کرو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں دروازے پر پہنچ گیا مگر دینے والے تو آپ ہی ہیں آپ ہی میری اسلام فرمانی سمرجوان <سؤال> من من من القول إنك على كل شيء رحنا إنك عن اللهم لا ولا اللهم قلبي من مسالے اور تو ان ننظر الى مقال هذا العام في هذا العام انشود الله الرحمن الرحيم امه محمد صلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم امه محمد صلى الله عليه وسلم الله وفق لي ووفق امتي محمد الله عليه الله عافي لي وعافي محمد صلى الله الله منصور محمد صلى الله عليه اللہ مشکل اللہ الفین اللہ مشکل کیا اللہ خان جو بیمار بیمارن ان کو شکایت کا بہتر مستقبل جا اللہ جا رزق تھا اللہ کی کمی میں پریشان ہے ان کو حلال السلام بابر تہرس مسیح کروانے کیا اللہ عام بیماروں کو ہمارے مولانا حیث صاحب کو رنگی والے اور بھی بہت لوگ ان کی گھر والے بیمار ہیں اللہ، اپنے گرم سے ہم کو شکارے کا میں حاصل مستقبل کا پڑھائی کیا اللہ پاک ہماری جائز مقاصد حسن ہونے کا مراد اللہ دی سب سے بڑھ کر آجت یہی ہے کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے جس سے الگ گار کیا الاری میں تجھ سے الگ کیا جس سے الگ اللہ جو اہل لاس کا مضمون بھاگ گیا اے اللہ آپ کی شان جد بیان کی گئی اے اللہ ہمیں کسی کو محروم نہ اے اللہ اپنے قلم سے ہم سب کو جذب فرما ہمارے جی گھر والوں کو جذب فرما جی تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو جذب فرما جی اے اللہ جذب فرما کر اپنا خاص پیارا اور مقبول بنا لیجیے اے اللہ اپنا پیارا اور مقبول ہم کو بنا لیجیے اے اللہ ہماری عبادت کو اپنے بلک سے مقبول فرما لیجیے اہ اللہوں کو اپنے بلک سے معاف لگوا اللہ نما کے کمائے کو معاف کر مان <تصفح> اللہ آپ کا کرم خاص کر مان جی. <تصفح> <تصفح> اللہ آپ کے کرم کی جیت مانگتے ہیں آپ کے کرم کے واسطے سے آپ کے فضل کی جیپ مانتے ہیں آپ کے فضل کے واسطے سے اللہ آپ کے رحمت کی جیپ مانتے ہیں آپ کے رحمت کے واسطے سے اللہ کی مشیت خادثہ کی جیپ مانگتے ہیں آپ کی مشیت سے اللہ <تصفح> اللہ اپنی خاص کا اپنا کروا دے اللہ خاص کر اپنا کروا اے اللہ ہماری ڈگری کرا دے اللہ اے اللہ اے اللہ, اے اللہ. اے اللہ. ہماری بجلی بجلی لگانے والے اللہ اپنے پل سے جگہ ہونے کو بیٹھنے کو اپنے پل سے قبول فرما لیجیے اپنے محبت میں رجسٹر کروا دیجیے جہاں کے اللہ اپنے جی. سے ہمارے گاؤں کو قبول فرما محمد سیدانحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جتنا عام آدمی کھاتا ہے وہ بھی نہیں کھا کو بھول کر ہی کام کرنا حادث نے سنایا تھا ایک سال لکھنؤ سے ڈیلی آئے گھر میں مہمان ہوئی اور جب مہمان کے لیے کھانا لایا میزبان تو بیچارے تھے تین روٹی اپنے لیے بنوائی تھی تین روٹی بیوی کے لیے بنوائی چھ ہی چھ کھا گئے اکیلی تو پوچھا کہ اور کچھ اور میرے تین روٹی اور بنوائی وہ بھی کھا گئے کچھ اور کچھ اور ہے مروبت نے تین روٹی اور بنوا دیس روٹیاں کھا گئے اور کھانے کے بعد جو لگے کہ کچھ اور میز باندھنے کی کیسے آنا ہوا اور ان کا اس کے اندر میلہ خراب ہے تو میں حکیمت اجمل خان صاحب کے پاس علاج کے لیے جا رہا تھا راستے میں آپ کیا روٹی بھوک جو ہے کچھ کم لگتی ہے تو तो پٹا گیا انہوں نے کہا یہ تو مصیبت ہے تو ان کا اچھا جواب ہر کے حساب سے علاج کرا کے واپس جا رہے ہوں تو دوسرے راستے میں درجی ہو جائے گا وہی کھانا ہوتا ہے اور بتا دیا آدت نے اگر اللہ کا فروغ حاصل ہو جائے اللہ کا پیار نصیب ہو جائے تو سکھ روٹی بھی پھر بندوں سے جو رئیس آدمی جو بڑھیا پذا کھاتا ہے اس سے زیادہ غریب آدمی کو دال روٹی میں مزہ دیتا ہے بشرتی ہے کہ اللہ کا فرما بردار اگر فرما بردار نہیں ہے تو قہیب ہو یا پھر برابر وہ دال روٹی کھا کے شکایت کرے گا پریشان رہے گا اور اگر اللہ والا ہوگا اس کو اس کو گا اور بریانی کا بنو سلوا پورے کپڑا پہننا ہے کم ہوگی ٹھیک ہے بہت ایسے بھی دیکھیں کہ مہنگے کپڑا لے کے خود پریشان ہے گرمی میں پہنے ہوئے زبردستی کوٹ چڑھائے ہوئے ہیں ٹائی بھی باندھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر رکھے ایسے ہیں کہ وہ اب عقل پہ اذان ہے بعض لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ یہاں گٹر صفا کر ڈالا اب جو غور سے دیکھا تو وہ تو اپنے محلے کی کوئی سارے بات نہیں ہے لیکن لباس ایسا پہنا ہوا آج کل چٹیاں چل رہی ہیں اور اور فیڈ فیڈ کہتے نا <تصفح> صاحب نام میں ہوئے اور چاٹی ہوئیس <تصفح> <تصفح> نے چاٹ لی پڑ گیا عقل آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو فرمایا کہ گلائی کا کل حام پل ہو یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی پتھر اور ان کی نقصانی مسلمان پہ رہے عقلی نہیں ہے کہ ہم کیسی آج صبح کے بات کریں برتھ ڈے ہی برتھ ڈے لکھا ہوا ہے کیک کے اوپر اور اس نے موم بتی لگائی ہوئی تو ساٹھ سال کا گڈا ہے اب اس کی مومبتیاں بجھا رہے ہیں اس کی زندگی کے برائے چراغ کل کر رہے ہیں اس کو قتل کر رہے ہیں ایک مومبتی بجھا بجا اور پھر وہ وہپی برتھ ڈے جو لکھا ہوا ہے اور جو سینٹیمنٹ اس پہ لکھے ہوئے ہیں اس کو فری سے وہ کاٹ رہے عقل کے خلاف <سلاف> السلام کتنی عقل کے خلاف بات ہے لیکن مسلمان کو اچھا سمجھ اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے ایڈوانس ہیں اگر یہ نہیں کریں گی تو لوگ ہمیں بیکورڈ دیں گے عقل پہ عزاب ہے اللہ تعالیٰ معلوم ہمارے نظر فرماتے سے رحمت لالے کے گناوں کی وجہ سے عقل پہ عزاب آ جاتا ہے اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے اور بری چیز اچھی معلوم ہونے لگتی ہے اسی لیے سب صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دکھلائی اللہ حرین حق کا حق کاظمنت اللہ حق کو حق دکھلا دیجیے یہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے اگر صرف حق کو دیکھ لیا کہ ہاں یہ صحیح رکھتا ہے عمل نہیں نصیب ہے تو نجات تو عمل سے ہوگی خالی دیکھ لینے سے معلوم کرنے سے تو نہیں ہوگی اسی لیے مدرسہ پڑھ لینے سے نجات نہیں ہوگی نجات تو حمل سے ہوگی مدرسہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عمل نصیب ہو جائے معلوم ہو جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے عمل نصیب ہو گیا تب نجات ہو صرف معلوم کرنے سے تھوڑی ہوگی اس لیے اللہ کو ہم دکھلا دیجیے ورزم ابتبا اور اس کی ابتباہ یعنی اس کے عمل کو ہمارا رشت بنا دیجیے عمل بھی نصیب بناتی والدین الباض لباس اور باطل کو یعنی غلط راستے کو غلط دکھلا دیجیے پتہ چل جائے کہ راستہ غلط ہے لیکن پتہ چل جانا کافی نہیں اس لیے کہ پتہ تو چل گیا لیکن کاروباری کام رہے معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھ رہے تو یہ کیا ہوا کہ وہ پتا تو چل گیا کہ ہم کیا ہے لیکن عمل نہیں ہے تو کافی نہیں ہے ایسے ہی معلوم ہو گیا کہ بدنگاڑی کرنا حرام ہے اور پردہ کرنا ضروری ہے ناموں سے بھاوی سے سالی سے حال آزاد بھوکی رات سے چل ہے ان سب سے پردہ کرنا فرض پر ہے اللہ اور رسول کا حکم ہے معلوم ہو گیا لیکن عابل نصیب نہیں اس لیے فرمایا کہ وہ حقم اور لفنا اجتنا زمن اجتنابہ اللہ باطل کو باطل دکھا دی غلط راستے کو ہمیں فہمتا فرما دی جی کہ راستہ ٹھیک نہیں اور وہ ضم اجتنابہ اس سے اجتناب کو ہمارا رجوع کیا, کیا کیا نہیں سکھلایا ہمارے پیارے ندی سے نظر آپ کے صدقے میں لاتا نے کس قدر نعمتوں کی بارش فرما دی ہوں مسجد اللہ نے لینے والا بنا دیا دنیا تھوڑے دن کی ہے اس کے بعد ہی سب امتحان ختم اس کے بعد جن لوگوں نے اللہ کو یاد نہ کیا ہوگا نہ برمانی سے نا بچے ہوں گے وہ خسارے میں نقصان میں پریشانی مصیبت اذان اور جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا کوشش کی ہوگی اللہ کے راستے میں بس ان کے ہوں چلو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام